آگے جی صورت طلاق ربط سور طلاق و پہلی صورت میں ازواج جو اولاد کی عداوت کا بھی ان تھا اور عداوت کا بھی مفضیل طلاق ہوتی ہے میاں بیوی کا جھگڑا ہو طلاق دے دیتے ہیں نہیں اس لیے طلاق کا ذکر ہے. خلاصہ امور انتظامیہ متعلق مدد منزل تخویل دنوی بشارت توحید پر دلیل عقلی یا نبی ذات اللہ تم انسا لکھ لو حاشے پہ امور انتظامیہ متعلق تدبیر منزل تدبیر منظر یہی ہے اپنے گھر کو سدھار روک ٹاک رکھو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے امت کا اپنی امت کو کہہ دو کول امت کا ابارہ ضرور مقدر کرو آپ اپنی امت کو کہہ دیں یہ احکام سنا دیں اذا تل تم ان جب طلاق دو تم عورتوں کو پلے کو ہنر عدتہ حکم نمبر ایک پش طلاق دو ان کو واسطے عدت ان کے بھائی طلاق دو دی جائے عدت کی خاطر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 حکم نمبر ایک لکھ لو وہ سلدا حکم نمبر دو اور شمار کرتے رہو عدت کو آگے پیچھے کام نہ ہو جائے حکم نمبر دو ڈرتے رہو اللہ سے جو رب ہے تمہارا لا فریجو ہننا حکم نمبر کتنی جی ای. جس عورت کو آپ طلاق دیں گے نا اس کو اپنے گھر میں رہائش بھی دو اس کو رہائش دینا بھی واجب اور نفقا دینا بھی کیا ہے واجب ہے عدت کے ایام میں کتنی چاہے عدت تین مہینے ہو چاہے عدت تین حیض ہو جس طرح ہوگی حیض آتا ہے تین حید نہ تین مہینے اور نفقا بھی واجب ہے دینا اور کیا سکنا بھی کیا ہے واجب ہے اسی گھر کے اندر ہے نہ نکالو تم ان کو حکم بر تین ہے ان کے گھروں سے بولا یا فروجنا خود بھی نہ نکلے عدت وہاں گزاری پڑتی ہے ہاں اللہ یاطین حکم نمبر چار مگر یہ کہ آ جائیں سات بے حی واضح کے مثال طور وہ دیکھتی ہے کہ مجھے تو خامن نے طلاق دے دی اب وہ زنا کا اڈا بنا لے اس گھر کو تو پھر بگا دو یا نہیں بدکاری شروع کر دیں یا چوری شروع کر دیں یا زبان درازی شروع کر دے روزانہ گالی دینا شروع کر دے ہیں کو تنگ کر دے پھر نکاح کو تل کا حدود اللہ اور یہ ہیں خداوندی ذابطے ضابطے اس میں تاکید ہے انتصال کی تاکید انتصال احکام یہ فرم برداری کر یہ ہے خداوندی ضابطے اور جو شخص تجاوز کرے گا نہ ضابط کا ظالم نفسا اس نے ظلم کیا اپنی لاس سے لا تدری لال یہ ترغیب ہے طلاق رجی کی لکھ لو ترغیب طلاق رجی میرے پاس دو آدمی آئے کہنے لگے طلاق لکھو مالیش آئے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 سب میں تین طرح کے تین طرح کے تین اور بے وقوف ہو کہ علماء سے طلاق لکھوایا کر عالم طلاق رجی لکھتا ہے زیادہ نہیں لکھتا یہ محرمے بیٹھ رہے ہو عدالتوں میں محرمے بیٹھ رہتے ہیں ان سے طلاق ہے وہ تین سے کم نہیں لکھتے بے وقوف آدمی ہے طلاق دے نہیں ہے تو دیا تو عالم سے لکھواؤ سمجھے جی کیا یہ دیکھو نا ترغیب ہے طلاق رجی کی نہیں جانتا تو امید ہے اللہ تعالی پیدا کر بعد اس طلاق کے کوئی معاملہ اور کون سا معاملہ رجت کا پیدا بلگنا جلغنا یہ حکمر پر کتنے ہیں جی پانچ اچھا جی طلاق رجی میں گئی اس کو اب تین حیض عدت کے اندر بیٹھ گئی اب وہ عدت ختم ہونے کو ہے اب عدت ختم نہیں ہوئی تو آپ زبان سے بھی رجوع کر سکتے ہیں ایسمجھتا اور اگر رجوع کا خیال نہ ہو تو چپ کر خود چلی جائے گی لیکن عدت کے ختم ہونے کے بعد جدید نکاح کرنا پڑتا ہے سمجھے جی لیکن ایک بات ہے عورتوں کا کچھ مزاج ایسا ہے کہ آپ کو اس کو زبانی کہے نا کہ میں کیا رجوع کرتا ہوں تو آپ کو گالی دینا شروع کر دے گی کہ تو نے مجھے ضریل کیا خراب کیا ایسے آپ زبردستی رجوع کر لیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے گی عورت اب تاز آتا ہے سمجھے آہ, لوڑی یہ ٹھائے ہاں لوہڑی مر پیدا پلگ رہا جلن حکم برپان <باز> جب پہنچنے لگے اپنے میاد کو بس روک رکھو ان کو موافق دستور کے یا جدا کر دو ان کو موافق دستور کے واشو زبائے <عجلے> حاضر میں ان <منكم> کو حکم بھر کتنی حاضر <حليف> چھ <چے حلیف> چھ <چے حلیف> <چے حلیف> <چے> نہیں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 یہ آ ہیں نصیحت کیے جاتے ساتھ ان کے وہ لوگ جو ایمان لاتے اللہ کے ساتھ دین آخرت کے اندر اور جو ڈرتا ہے اللہ تعالی سے کرے گا واسطے اس کے مخرج مخرج کا مانا تکلیفوں سے نکلنے کی جگہ نجات تکلیفوں سے نجات سمجھ لے کرے گا واسطے اسے سے اللہ تعالیٰ تکلیفوں سے نجات اور رزق دے گا اس کو ایسی جگہ سے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 تو میری ایک بیٹی حافظہ ہے اس سے پوچھا بیٹی یہ آیا کہاں ہے اس نے دکھا دی اس کو اختلاف کھول کے آپ دیکھو خوشخبری آیا نہیں کہ اللہ تعالی اپنا کام پورا کر کے رہے گا باقی اللہ کے علم میں انداز آئے کہ جب بھی چاہے گا پورا کرے گا ہمیں جلدی نہ کرنی چاہیے تو بالکل تسلی بھی مجھے آپ نے یہی یہ آیا یاد کر لی دیکھ رہے ہو بے شک اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے تاکہ مقرر کیا اللہ نے ہر چیز کے لیے انداز اپنے علم میں من المہی یہ حکم نمبر کتنے ہے جی ہاں جن عورتوں کو حیض آتا ہے نا ان کے لیے عزت کتنی ہے جی تین حیض اور جن عورتوں کو حیض نہیں آتا وہ دو قسم کی عورتیں ہیں ایک تو بالکل بوڑھی کہ حیض سے نو امید ہو گئی اور ایک وہ ہیں جو بالغ نہیں ہوئی تو ان کے حکم میں کیا ہے تین حیض ہیں تین مہینے حیض کا آتا نہیں تین مہینے غل المہی اور وہ عورتیں کہ نو امید ہو گئی ہیں حیض سے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 ولہ لم یہ وہ کیا تھیں جی وہ بوڑھی جو ناومی اب دوسرا قسم ہے ولہ علم یاز اور وہ عورتیں جن کو ابھی تک ہے آیا ہی نہیں بالغ نہیں ہے ان کا حکم ہی کیا ہے تو لے کا یہ پہلا حکم ہے بولات لہمان اب تیسرا قسم ہے حاملہ کا حاملہ کیا ہے عزت کا ہے جی کتنی ہے جی واضح حمال اب یہ تین مہینے سے بڑھ گیا ہو سکتا ہے نو مہینے دس مہینے اور حمل والی عورتیں ادت ان کی یہ کہ رکھیں اپنا حمل بتک اللہ اور جو ڈرتا ہے اللہ تعالی سے تاقید انتصال ہے کرے گا اس کے لیے اس کے ہر کام میں آسانی ظال کا امر اللہ سب تاقید انتصال ہے یہ حکم اللہ کا ہے اتارا اس کو طرف تمہارے اور جو ڈرتا ہے اللہ سے ہر معاملے میں مٹائے گا اللہ تعالیٰ اس سے برائیے گناہ اور بڑا کرے گا اس کے سوا کو آس کے لو ہن من ہے تم یہ تفسیر ہے حکم سابق تفسیر حکم سابق متعلق سکنا پہلے تعلق جس کو طلال دی ہے اس کو سوکھنا بھی دو نب بھی دو دھوکایا دا. نہیں تھا تفصیل حکم صابق سک نہ دو ان کو یعنی ٹھکانا دو ان کو میں نہ سو سکانتوں جہاں تم رہتے ہو اپنی طاقت کے مطابق تمہارا بڑا بنگلہ ہے تو اس کو بنگلے میں جگہ دو تمہاری جھونپڑی ہے دوا دو گلا تجارو ہن حکم نمبر آٹھ بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا دل نہیں چاہتا متعلقہ کو اپنے گھر ٹھہرائے پھر اس کو تکلیف دینا شروع کر دیتے ہیں کیا چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ اس کو روزانہ ڈھیلے مارے کرو پتھر مارے کرو گالی کو پر مائن یہ حرکت گلا سزارو نہ حکم نمبر آٹھ اور نہ تکلیف دیں عورتوں کو کہ تنگی کرو ان سے وہ پرے غلط ہے وائن گل نہ اولا ہم حکم نمبر نو حکم نمبر نو اس لیے کہ اشکار ہوتا تھا کہ ادت کتنی ہے جنکل کا تو تین ہے نا تو تین ہے تو دو ڈھائی مہینے میں ختم ہو جاتے ہیں اور تین مہینے تین مہینے ہو گئے لیکن جس کا حمل ہے تو نو دس مہینے لے جاتی ہے تو آیا تین مہینے کے بعد باقی چھ سات مہینے جو ہوں گے آیا ان کے اندر بھی نپ ہم دیں گے یا نہیں دیں گے تو جواب دیا نہ حاملہ اور اب کی جاؤ وزع ہمارا تو نف گئی دینا پڑے گا سنجیواشکال کو دور کیا گیا حکم نمبر لو اور اگر غصا ہے حمل کی تو خرچ کرو ان کے اوپر یہاں تک اپنا حمل رکھے فین ارزان حکم نمبر کتنی جی دس اچھا جی اب وزا حمل ہو گئی تو عدت ختم ہو گئی یا نہیں کیا ادت ختم ہو گئی تو اب نفکا ان کا واضح بھائی نفکے ختم ہوا ختم اچھا اب ہے بچہ بچہ پیدا ہو گیا بچی پیدا ہوگی تو اگر وہ دودھ پلاتی ہے تو آپ بھی نفقہ دو لیکن کے نفکا کا نہ ہوگا کس کا ہوگا وہ دودھ پلانے کا رضاعت کا ہوگا فین ارزان علکم حکم نمبر دس متعلق رضاعت اگر دودھ پلائیں واسطے تمہارے پر دو دو کو ان کی دو اور مشورہ کرو درمیان آپ مناسب طور پر جتنا رواج ہو اتنا خرچہ دو وین تھا سر تم اور اگر کش مکش کرو گے تم تمہیں کشمکش کرنا نہ چاہیے سمجھے جی وہ بچے کا باپ وہ کشم کش مکش کرتا ہے ماں کشمکش کرتی ہے وہ زیادہ مانگتی ہے تھوڑا دیتا ہے تو اللہ کے بندے آخر دور تو پلانا ہی پلانا اگر دوسری عورت موک پلائے گی وہ دوسری عورت تو خرچا لے گی نا یہی ہے اور اگر کشمکش کرو تم ٹھیک نہیں کیونکہ آن ہے پلائے گی اس کو دوسری لون فیکٹ مقدار ان کا چاہے خرچ کرے چاہے اس سات کا اپنی اس سے اور وہ شخص کے تنگی کی گئی اس کے اوپر تو خرچ کرے اس سے کہ دیا اس کو اللہ تعالیٰ نئی تکلیف دیتا اللہ کسی جی کو مگر اس قدر کے دیات کو سیا اللہ تسلی مومنی ان قریبے قریب کرے گے اللہ تعالی بات تنگی کے آسانی آج مسلمان اگر تنگ دست ہیں تو کل کو آسو د جائیں گے واقعی من تین تخویف دنیا بھی کتنے آکام تھے جی تمہارے سامنے آ گئے اچھا جی دس احکام آ گئے اب تخویف دنیا ہے اور بہت سے بچوں نے سرتابی کی اتمنا سرکشی سرتابی کی اپنے کے حکم سے اور رسولوں کے حکم سے تو محاسبہ کیا ہم ان کا محاذہ سخت اور عذاب دیا ہم کو ایسا عذاب کہ نہ پہچان تھا لکرا لوگ اس کو پہچانتے بھی نہیں تھے نہ پہلے دیکھا گیا نہ سنا گیا ابھی جو سیلاب آئے ہیں نا سو سو سال کے بوڑھے کہتے ہیں ہم نے ایسا سیلاب نہیں دیکھا یہ اذار لکڑ ہے وضاحت وبال ہم امرہا اور چکھا ان بستی والوں نے سزا اپنے آپ مار کے اور تھا انجام کار ان کا کیا اثار یہ تو دنیاوی آگے انجام مخروی آج اللہ تیار کیا اللہ نے ان کے لیے سخت فتق اللہ ڈرتے رہو اللہ تعالی سے صاحب اللہ زین عمرو صاحب عقل کے یہ ہیں جو مومن ہیں کامل قد انزل اللہ علیہ کم ذکر دائ جب فرما فتح اللہ اللہ سے ڈرتے رہو تو دائ تقوا کا بیان تاکہ اتارا اللہ نے طرف تمہارے قرآن کو ذکر من قرآن عرسال رسولہ رسولہ سے پہلے کا مقدر ہے عرصہ بیج رسول کو یتلو المایات اللہ فریض رسول پڑھتا ہے تمہارے اوپر اللہ کی اعت واضح تاکہ نکالے ان لوگوں کے ایمان المل کے اچھے اندھیر و سور پترا وہ میوں میں بلا انجام مستفی دین اور بشارت جو ایمان لا ساتھ اللہ کے عمل کے اچھے یُدْخِلُ جَنَّاتِ انْتَجْرِ مِنْ تَعْفِرَ نَارُ خَالِبِينَ فِي عَابَدَ قَدْ عَسَنَ اللَّهُ تاکہ اچھا تھی اللہ نے اس کے لئے رزق بہنش کی اندار اللہ اللہ ذی دری لک اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا سات آسمانوں کو وَمِنَ الْعَرْضِ مِسْلَهُنَّا اور زمین سے بھی مِسْلَونَ کے بھئی قرآن پاک جتنی آپ پڑھتی ہے اہو نا قرآن پاک میں کہیں نہیں ہے سات زمنے ال ہے جتنے ہی پڑتے آئے یہ پہلی آیت ہے جس کے اندر ہے کہ زمینیں بھی کتنی ہیں سات ہیں پیدا کیا سات آسمانوں کو اور زمین سے پیدا کیا مسل آسمانوں کے تو ہم ایمان لاتے ہیں کہ زمینیں کتنی ہیں سات باقی کھود کوریز نہیں کرتے ہم کہ کیا زمینیں سات جو ہیں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 تکوینی جیسے اس زمین پہ ہمر تکوینی آیا یا نہیں آ, کہ اگائیں سبزے وغیرہ اگائیں اللہ تعالیٰ کے حکم سارے اعتماد ہیں اللہ تعالیٰ کہ جانو کہ اللہ ہر چیز کے اوپر قادر رہیں اور بے شک اللہ نے یاد تھا کہ ہر چیز کو بیت بار علم دیں